اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا و اِنَّا راجعون ہم دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ کروا محمد محمد رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو رہا ہے قرآن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 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السمابات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وَمَا وما عملت من سوء تبد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صداق اللہ <العزين> الحمد الحمدللہ محض اللہ پاک فضل و کرم سے یہ آج کے دن میں تیسرا درس ہے جو روزے کی حالت میں اللہ آپ کے سامنے دینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں ابھی یہاں آنے سے قبل آباد میں ڈیڑھ گھنٹے کا طویل درس ہوا اس لیے گلے پر بھی کچھ اثر ہے امید ہے آپ حضرات محسوس نہیں فرمائیں گے آج کے درس کا آغاز سور علی عمران کی آیت نمبر ستائیس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے تو لفی النار متو لہار رفی اللہ ایک مومن بندہ اللہ کے حضور کہتا ہے اے اللہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس سے پہلے جو آیت نمبر چھبیس تھی اس میں بھی بندے کا خطاب تھا اللہ سے بندے کی دعا تھی اللہ سے اور اس ایت کریما میں بھی ایسا ہی مضمون ہے جیسا کہ آپ سن چکے آیت نمبر چھبیس میں کہا گیا ممالک الملک تو تل ملک منتشا کہہ دیئے اے اللہ ملک کے مالک تو ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور دلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تیرے ہاتھ میں خیر ہے ان کا علاق الشی ان بے شک تو ہر چیز پر رکھتا ہے اور آیت نمبر ستائیس میں کہا جا رہا, رہا ہے طول الفل نہار متول النہار فی اللیل تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں متوخرج الحج من المیت اور زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے متوخرج المیت من الحج اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے متر من تشاء بغیر حساب اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے انسان جب اس کائنات پر غور و فکر کی نظر ڈالتا ہے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس ارز و سما کو اور کائنات کے نظام کو دستے قدرت حرکت دے رہا ہے وہ گرمی میں رات کا کچھ حصہ کاٹتا ہے دن میں لگا دیتا ہے سردیوں میں دن کا ہی کچھ حصہ کاٹتا ہے رات میں لگا دیتا ہے ایسے ملک اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں اٹھارہ دن اٹھارہ گھنٹے اور بیس گھنٹے کا لمبا دن ہوتا ہے اور دنیا کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے چھ مہینے کی رات ہوتی ہے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سورج غروب ہونے کے صرف ایک گھنٹے بعد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو خود اقرار کر کہ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لج الف نہار مت لج النہار فل تو, تو رات کو کاٹتا ہے دن میں لگا دیتا ہے دن کا کچھ حصہ کاٹتا ہے تو رات میں لگا دیتا ہے اور سورہ زمر میں فرمایا یکبر قبدر اللہ النہار یو قبدر النہار الل ب فخر سبل قمر وہ وہی ہے جو رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر متخرج الحئی یمین المیت اور تو ہی ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے زندگی سے موت کو برآمد کرتا ہے موت سے زندگی کو برآمد کرتا ہے اور یہ ایسا موج ہے کہ انسان شب و روز دیکھتا ہے وہ مرغی سے پرندے سے انڈے کو نکالتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے اور انڈا جو کہ مردہ ہے اس سے وہ زندہ کو نکالتا ہے پرندے کو پیدا کر دیتا ہے چوزے کو پیدا کر دیتا ہے وہ گٹھلی سے خجور کو پیدا کرتا ہے وہ خجور سے گٹھلی کو نکالتا ہے بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ وہ کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے مومن سے کافر کو پیدا کرتا ہے جاہل سے عالم کو پیدا کرتا ہے عالم سے جاہل کو پیدا کرتا ہے ابو جہل سے اکرما کو پیدا کرتا ہے اور ابراہیم علی اللہۃسلام کو آذر سے پیدا کرتا ہے مومنوں کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں کافروں کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتے ہیں یقین کریں بعض بڑے بڑے خاندان ایسے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا بڑے بڑے علمی خاندان ان خاندانوں میں محدث بھی پیدا ہوئے مفسر بھی پیدا ہوئے دین کے مبلغ بھی پیدا ہوئے لیکن آج ان خاندانوں میں گلوکار اور فنکار بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے خاندان بھی ہیں کماروں کے خاندان موچیوں کے خاندان کاشتکاروں کے خاندان سکھوں کے خاندان اللہ سے اللہ نے ان خاندانوں سے دین کے خادم پیدا کر دی حضرت قاضی میں شدہ آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک موقع پر غالباً دینداروں سے اور علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی دین کی خدمت پر گمانڈ نہ کرے یہ تو اللہ کا انتخاب ہے اللہ کی تقسیم ہے جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے پنجاب میں خطاب کرتے ہوئے کہا اور پنجاب میں عشقیہ ناول پر مشتمل شاعری کی ایک کتاب ہے جسے ہیر وارث شاہ کہتے ہیں اور لکھنے والا سید خاندان کا سید وارث شاہ تو آپ نے فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے تو گمنڈ نہ کرو یہ اللہ کا انتخاب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سید خاندان کا وارث شاہ عشق یا ناول پر مشتمل ہیر لکھتا ہے اور ہندو خاندان کا فرد احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر لکھتا ہے اللہ جسے چاہے قبول فرمالے میں نے جہاں تک اپنے بارے میں اپنے نصب کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ شاید ہم چوتھی نسل کے مسلمان ہیں چوتھی نسل کے مسلمان سکھ مذہب سے اللہ نے اسلام میں آنے کی توفیق دی اور میرے والد صاحب ناظرہ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں تھے آخر عمر میں البتہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اور آج میرے جیسا ناقص انسان ایسے کاشتکار کا بیٹا جسے ناظرہ قرآن کریم بھی نہیں آتا تھا آج وہ آپ کے سامنے درس قرآن دے ہے جسے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی توفیق اور اللہ کا انتخاب نہیں تو اور کیا ہے متخرد الحیہ من المیت تو زندہ کو پیدا کرتا ہے مردہ سے اور مردہ کو پیدا کرتا ہے مردہ کو پیدا کرتا ہے زندہ سے اس لیے کہ عالم کی مثال زندہ کی ہے جاہل کی مثال مردہ کی ہے مومن کی مثال زندہ کی ہے کافر کی مثال مردہ کی ہے اللہ نے خود کہا اب امن کان تنہ یہ اللہ لہ نور یمشی بھی اے لوگو یہ بتاؤ جو مردہ تھا یعنی کافر تھا مشرک تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا ایمان کی توفیق کر دی اور اس کو ایمان کا نور دے دیا اب وہ ایمان کے نور میں چلتا پھرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے سوتا جاگتا ہے کھاتا پیتا ہے کمن مسلح فی ظلمات یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کفر کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے لئی سب خور ان سے نکل نہیں سکتا اللہ کہہ رہے جو ایمان سے محروم ہے وہ مردہ ہے جو ایمان والے ہے وہ زندہ ہے اور مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مو یہ کرشمہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ اللہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے بعض جدید مفسرین نے اس جملے کی تفصیل یوں بھی بیان کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے انسان بے جان چیزیں کھاتا ہے بے جان چیزیں کھاتا ہے لیکن اللہ اس سے خون پیدا کرتا ہے اللہ اس سے گوشت پیدا کرتا ہے اللہ اس کو غذائیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ مردہ لیکن وہ مردہ چیزیں زندگی باقی رکھنے کا ذریعہ زندہ جانور سے دودھ پیدا ہوتا ہے بظاہر مردہ لیکن یہ دودھ زندگی پیدا کرتا ہے پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے مردہ ہے پہاڑ پانی نکلتا ہے پانی بھی بے زہر بے جان چیز لیکن اللہ اس کو زندگی کا سامان بناتا ہے بعض حضرات نے ایک اور اعتبار سے بھی بات کی کہا کہ دیکھیں ہر جاندار میں موت اور زندگی کا کھیل جاری ہے ایک زندہ چیز سے خلیے مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ اللہ نئے خلیے پیدا کر دیتا ہے دن رات یہ تماشا جاری ہے ہر جاندار کے اندر انسان کے اندر حیوان کے اندر کچھ خلیے مر رہے ہیں کچھ زندہ ہو رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ مردہ خلیے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں یہ کون ہے جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ پچھلے دنوں بارشیں ہوئی آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا زمین مردہ پڑی ہوئی گھاس کی ایک پتی کا نام و نشانی دور تک لیکن بارش کے پیدا ہوتے ہی زندگی لہلہانے لگی سبزہ لہلہانے لگا اور بعض کیڑے مکوڑے ایک رات کے اندر پیدا ہو گئے وہ کیڑے مکوڑے جن کا نام و نشان ہی تھا ادھر بارش برسی ادھر وہ پیدا ہو گیا کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور وہ کون ہے جو مردہ پڑے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے کسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تشبیح دی ہے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے ساتھ اے انسان تم یہ تماشا تو روز و شب دیکھتے ہو زمین مردہ ہوتی ہے بارش برستی ہے تو اس میں سبزہ لہلہانے لگتا ہے اور طرح طرح کی مخلوق اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہے کیا وہ مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا متوخرید الحیہ من المت متوخرید المتا من الحج و ترزوق منتشار حساب اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے قرآن کریم میں یہ دو معنی میں استعمال ہوا ایک تو عدد کے معنی میں بغیر شمار کرنے کے دیتا ہے ان نما یوف صابر اجر ہوں بغیر اللہ کہتے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر شمار کرنے کے بغیر شمار کرنے کے روزے داروں خوشخبری ہو کہ روزہ بھی صبر کا نام ہے روزے دار صابر کو کہتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بتا تو چکا ہوں پہلے بھی کہ روزہ صبر کا نام ہے لیکن تجربے سے ایک پہلو سامنے آیا اللہ کے نبی کا جو فرمان تھا اس کا ایک اور مفہوم سامنے آیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں ذرا سرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار بیٹھے عجیب شیطان تو قید ہو گیا لیکن شیطان کے چیلے وہ آزاد پھر رہے ہیں ذرا ذرا سی بات پر ڈرائیور ڈرائیور کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے ملازم ملازم کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے جگہ جگہ لڑائی جھگڑے کے مناظر نظر آتے ہیں روزے کی وجہ سے چڑ چڑاپن صبح سے کھایا نہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں گرمی ہے تو طبیعت میں غصہ اللہ کے نبی فرما روزہ صبر کا نام ہے ارے روزہ صبر کا نام ہے روزہ رکھا ہے تو اپنے جذبات کو کنٹرول بھی رکھو یہ روزے کی روح کا تقاضا ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ روزے کی روح حاصل نہیں کر سکتا روزے کی حقیقت نہیں پا سکتا روزہ سکھاتا ہے جذبات پر ضبط کو جذبات پر پابندی کو جذبات پر کنٹرول کرنے کو بتائیے رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے کیا مانا بغیر شمار کے ایسا نہیں کہ اللہ گنے گا گن گن کر نہیں لے تو نے ایک حرف کی تلاوت کی تھی یہ نیکیاں ہو گئی ایک بارے کی تلاوت کی تھی یہ نیکیاں ہو گئی یہ نعمت ہو گئی یہ جنت مل گئی نہیں بغیر حساب کے اس لیے کہ دوسروں کے گننے سے بغیر گن کر دینے سے بغیر گن کر دینے سے خسارہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اتنا دے دے کہ اپنی جیب خالی ہو جائے لیکن وہ اگر بغیر شمار کرے کر کے دے دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس لیے وہ کہتا ہے دیا جائے گا بغیر حساب کے اور دوسرا معنی بغیر حساب کا قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ بغیر مطالبے کے مطالبہ نہیں کیا جائے گا بغیر مطالبے کے دے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا فمن او ہم سکھ بغیر حساب روک لو بغیر حساب کے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا ڈبلو تو اللہ سے مطالبہ نہیں کیا گیا اور بغیر مطالبے کے دیر کیا میں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا اللہ مجھے زندگی دے دے مطالبہ کیا تھا اللہ مجھے آنکھیں دے دے اللہ مجھے زبان دے دے اللہ مجھے کان دے دے اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے ہم تو اس وقت حافظ بن گئے جب جانتے ہی نہیں تھے کہ حافظ بننا کس کو کہتے ہیں بس بٹھا دیا گھر والوں نے پڑھ لیا تو اللہ نے دے دیا بغیر مطالبے کے بہت سی نعمتیں ہیں اللہ بغیر مطالبے کے دے رہے ہیں بن مانگے اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہے اور وہ ہے ایمان کی نعمت میں نے اور آپ نے اللہ سے ایمان مانگا نہیں تھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمیں ایمان کی دولت مل گئی تو بغیر حساب کے مترزک بغیر حساب اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے لا اولیاء من دون المؤمنین آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اللہ فرمانے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور آگے سخت دھمکی رمن یف الال کا فلئی سمین اللہ فی شعی جو ایسا کرے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگائے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس مضمون کی قرآن کریم میں متعدد آیات مختلف مقامات اور مختلف صورتوں میں آئی ہیں مثال کے طور پر سورہ معدا کی آیت نمبر اکیاون میں اللہ نے فرمایا اولیاء اے ایمان والو یہود کو دوست نہ بناؤز اولیا اباس وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور آگے کیا فرمایا ایک مومن سنے تو کاپ اٹھے کم فن منہ جو یہودوں نے سارا سے دوستی لگاتا ہے وہ انہی میں سے ہے اللہ ہے جو ان سے دوستی لگاتا ہے وہ انہی میں سے ہے مائدہ کی آیت نمبر ستاون میں فرمایا یا لا من فرایا کتاب وار اولیاء اے ایمان والو جو کفار جو اہل کتاب تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ بک اللہ ان کن اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں تمہارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں تمہاری کتاب کو ٹھڈے مارتے ہیں اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں اسلام کو تشدد پر اکسانے والا دین قرار دیتے ہیں ان سے دوستی نہ لگاؤ اللہ کہہ رہے ان سے دوستی نہ لگاؤ اب یہ مضمون تو قرآن کریم میں بار بار بیان ہوا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ جائز نہیں جب کہ آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں تو احادیث کفار کے ساتھ ہمدردی غم خاری اور تعاون کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا تعاون کا معاملہ فرمایا اس کی عیادت کی بیمار پرسی کی تو قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ اور حضور علیہ اسرات اسلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا بظاہر بعض لوگوں کو ان دونوں چیزوں میں تضاد محسوس ہوتا ہے حالانکہ تضاد نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ تعلقات کے مختلف درجات ہیں کفار کے ساتھ تعلق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ موالات کا رشتہ رکھا جائے یعنی قلبی دوستی ایسی قلبی دوستی جس کی وجہ سے ایک انسان کسی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اسے اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے آئینہ سمجھتا ہے یہ جو مبالات کا رشتہ ہے قلبی دوستی کا رشتہ ہے یہ مومن کے سوا کسی کے ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے تعلقات کا دوسرا درجہ جسے کہا گیا مواصد یعنی خیر خواہی نفر آسانی ہمدردی دکھ درد میں شرکت یہ جو دوسرا درجہ ہے مباسات کا درجہ ہمدردی اور غمخاری کا درجہ یہ ہر بھی کافر کے ساتھ تو جائز نہیں ہے یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ بر سرے جنگ ہوں ان کے ساتھ تو یہ جائز نہیں ان کے علاوہ سارے کافروں کے ساتھ جائز ہے سرح کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ نے فرمایا اللہ تم کو منع نہیں کرتا ایسے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے جنہوں نے نہ تو تم کو تمہارے گھروں سے تمہارے وطن سے نکالا اور نہ ہی تم سے جنگ کر رہے ہیں نہ تو برسرے جنگ ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں تمہارے وطن سے تمہارے ملک سے تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نیکی کرنے سے ان کو نفع پہنچانے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا بلکہ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو ان اللہ یحب المخصین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہیں مسلمانوں اللہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان کے ساتھ کرو تو انصاف کرو اور کافر کے ساتھ کرو تو انصاف کرو ظلم کو اللہ کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا تعلقات کا تیسرا درجہ معاملات ہے تجارت کرنا کافروں کے ساتھ ان کے ہاں ملازمت کرنا صنعت و حرفت یا ان کی درسگاہوں میں جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی کفار کے ساتھ جائز ہے کفار کے ساتھ تجارت بھی جائز کفار کے ہاں ملازمت بھی جائز کافر کو اپنے ہاں ملازم رکھنا یہ بھی جیس ان کے سکولوں میں ان کے کالجوں میں ان کی یونیورسٹیوں میں جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنا جبکہ مجبوری ہو یہ بھی جیس اور چوتھا درجہ تعلقات کا جس کو کہا گیا مدارات یعنی ظاہری خوشخل کی دوستانہ سلوک یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے تو آپ نے سن لیا کہ تعلقات کے یہ چار درجے ہیں موالات مواسات مدارات اور معاملات ان میں سے صرف پہلا درجہ یعنی موالات یہ تو کفار کے ساتھ جائز نہیں قلبی بھی دوستی لگانا یہ تو ان کے ساتھ جائز نہیں ہمدردی کرنا یہ جائز غمخاری کرنا یہ جائز دکھ درد میں شریک ہونا یہ جیس ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ جیس ان کے ساتھ تجارت اور کاربر کاروبار کرنا ملازمت کرنا یہ بھی جیس ایک دوسرے انداز سے اس مضمون کو میں یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ کفار کے کفار کی تین قسمیں ہیں ذمّی معاہد اور حربی یہ تین قسمیں ہیں کافروں کی ذمی ان کافروں کو کہتے ہیں جو ایک اسلامی مملکت میں مسلمان حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں ان کو ذمہ کہا جاتا ہے ذمیوں کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ ذمہ کافر کی جان کی حفاظت کریں اس کے مال کی حفاظت کریں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اس کی عبادت گاہ کی حفاظت کرے اس کے مذہبی جذبات کا لحاظ کرے نہ ان کی عبادت گاہوں کو دھانا جائز نہ ان کی مذہبی شخصیات پر کیچڑ اچھالنا یہ جائز اور نہ ہی ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا جائز اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں مسلمان حکمرانوں میں بڑے بڑے ظالم بھی گزرے ہیں عیاش بھی گزرے ہیں دنیا پرست بھی گزرے ہیں بدکار شرابی بھی گزرے ہیں لیکن آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بادشاہ نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو ایسا نہیں ہوا الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ اس ایب سے پاک ہے انہوں نے کبھی اپنی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ترکوں نے مشرقی یورپ پر چار سو سال حکومت کی ہے چار سو سال ان کی رعایا میں عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے لیکن انہوں نے عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا اگر ترکی یورپی باشندوں کو عیسائی باشندوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تو آج یورپ میں عیسائی نہیں مسلمان اکثریت میں ہوتے ہندوستان پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی لیکن اپنی ریا کو اسلام کو